تحریر سندی محدودی محبوبی من <تصفح> شریو بولا عالم اللہ مجھے زمان زبان اضب مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے آپ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آپ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا نہیں دوا کو حاصل نہیں آجو دل تیرے غم کا مل نہیں آجو دل تیرے غم کا مل نہیں جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جہاں تس کو حاصل نہیں دو جہاں تس کو حاصل نہیں ہاں جو دلتے ہم کا Yeah. Uh -huh. ہم چاہنے کے تو پا بل اب چاہیے ہم آپ کا اب چاہیے ہم me mm -hmm. دو جہاں کا او کے دل بھی وہ میری من دل نہیں غیر حکوم سے لگاتا ہے نہیں وے حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیر <تصفيق> کا وہ کا ہوں میں اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں بس اور کسی کا نہیں آپ کا میں آپ کا میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے ل کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے سر با پے دو ہل کہہ رہا ہے سر با پے تو گہرے ال پتر کوئی نہیں رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ اپن سربابان یے تو ہاں بہر نہیں. نہیں دو جہاں کا ś, Ja ja d� Васzētu que You occasionscognonents. He Yeah! Ia well. have hmm. حضرت تھانوی رحمت الح کی محفوظات اور ارشادات کو مولانا زید سال ہندوستان کے انہوں نے جمع فرمایا ہے جس میں خصوصاً خواتین کی اصلاح سے متعلق محفوظات ہیں اگرچہ مفات خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے ہیں لیکن اس میں بہت سے پہلو مردوں کی اصلاح کے لیے ہیں اس لیے سب کو ان کو غور سے سننا چاہیے کچھ حصہ پڑھ کر سنا چکا ہوں آگے ضروری عقائد کا بیان ہے ہر بات غور سے سننے والی ہے کیونکہ ہر مسلمان کو اپنے عقائد کی درستگی لازمی ہے عقیدہ وہ چیز ہے جس پر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا اگر شروع عمل میں کمزور ہو لیکن عقیدہ اگر درست ہوگا تو نجات ہو جائے گی اور عمل بڑے بڑے ہوں لیکن خدا نخواستہ عقیدہ خراب ہو گیا چاہے جان کر چاہے رہ جانے مجھے تو نجات مشکل ہو جائے گی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفات ہیں حضرت فرماتے ہیں ایمان نام ہے خاص علوم کا یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی ہے ان باتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا ان ہلوم کا نام درجہ یقین میں یعنی ان باتوں پر یقین رکھنا یہی ایمان ہے تارہ فرماتے ہیں ابو بلک ولیم بسم اللہ نبی مطلب یہ ہے کہ کچھ ساری خوبی اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف لیکن اصل خوبی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر بھی اور فرشتوں کے وجود پر بھی اور سب آسمانی کتابوں پر بھی اور سب پیدمبروں پر بھی ادا آخر اس آیت میں دین کے تمام اجزاء کا ذکر آ گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت میں کل احکام کا حاصل تین چیزیں ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو اعمال اور نمبر تین اخلاق اور تمام جزئیات انہی کلیات کے تحت داخل ہیں یعنی پورے کے پورے دین کا دار و مدار انہی عقائد پر ہے بےذرا کے معنی بلائی کے ہیں اور لام عہد کا ہے مطلب یہ ہے کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف نماز میں منہ کر لینا کافی نہیں ہے کہ اسی پر تنازع کر لی جائے بلکہ کافی بھلائی وہ ہے جس کا ذکر آگے ہے یعنی کافی بھلائی والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ذات و سات کے متعلق جس قدر, جس قدر احکام ہیں سب آگے اور نمبر دو قیامت کے دن پر ایمان لانے میں جزا و سزا حساب و کتاب جنت و جوزف وغیرہ کے سب احکام آ گئے نمبر تین والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لائے یعنی ان کے موجود ہونے کا فائد ہو اس میں تمام غیر کی باتیں داخل ہیں اور فرشتوں کی تفصیل اس واسطے کی گئی ہے کہ شریعت کے معلوم ہونے کا مدار اور واسطہ فرشتے ہی ہے کتاب پر کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے یہ قرآن ایسا جانب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر حاوی ہے اس لیے اس پر ایمان لانا کویا سب کتابوں پر ایمان لانا ہے یہ کہا جائے کہ آسمانی کتابوں میں سے ہر کتاب دوسری کتاب پر ایمان لانے کا حکم کرتی ہے اور جو شخص ایک کتاب کو مان کر دوسری کا انکار کرے وہ حقیقت میں پہلی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتا لیکن یہ حکم کی ایمان کا ہے اور عمل کرنا سب کتابوں پر جائز نہیں بلکہ عمل صرف مؤخر پر ہوگا یعنی جو, جو سب سے آخر میں آئی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطہ تھے ان پر جو کلام پاک نازل ہوا اس پر عمل تو اسی پر رہے گا لیکن سب کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوئی امتحانوں پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانا فرض ہے عمل صرف مؤخر پر ہوگا یعنی جو سب سے بعد میں ہو اور وہ قرآن ہے کیونکہ وہ مقدم یعنی گزشتہ کتابوں کے لیے ناصر ہے یعنی قرآن پاک کے نازل ہوتے ہی پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب, اب اس قرآن کے مطابق عمل کرو وہ اور پیغمبروں پر ایمان لائے جہاں تک کہ اہم عقائد مذکور ہیں آگے اخلاق اور اعمال کا ذکر ہے ضروری عقائد کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا ایمان یہ ہے کہ یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کے سب پیغمبروں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اور اس کے سیر پر بھی اور اس کے شر پر بھی اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اور یقین لانا جنت پر اور دو پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ سب داخل ہیں اس کی ذات پر ایمان لانا اس کی صفات پر ایمان لانا اس کو ایک جاننا اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اور دوسری سب صفت کمال کا اعتقاد رکھیں یعنی یہ سمجھے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تمام جہان کو اسی نے پیدا کیا وہ بڑی قدرت والا ہے وہ اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے تمام عالم میں جو کچھ ہونے والا ہے اس نے سب سب سے پہلے ہی لکھ دیا اس جیسی کوئی چیز نہیں اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی وہی سب کا خالق اور رزاق ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی غالب ہے حکمت والا ہے کلمہ طیبہ کی تشریح توحید لا الہ الا اللہ کی حقیقت اگر شارع علیہ السلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے دو معنی ثابت ہیں ایک لا معبود الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دوسرے لا مقصود الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں پہلے کا سبوت تو بالکل ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما اللہ اور لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خاص رکھیں اور تمام قرآن اس سے بھرا ہوا ہے اور یہی توحید ہے جس کے اطلاع یعنی جس کے چھوڑنے اور نقصان سے آدمی کافر اور مشرق ہو جاتا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑتا ہے یہ حرگست معاف نہ ہوگا جیسا کہ آگے آ رہا ہے توغیب کے دوسرے معنی کا ثبوت یعنی لا مقصود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مقصود ذات نہیں ہے دوسرے معنی کا ثبوت کس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شیر کے اذغر فرمایا ہے محمود بن لمید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ بڑی خوفناک خوف چیز جس سے میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں شیر کے اثغر ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شر کے اثبر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا ریا یعنی دکھلاؤ اور ظاہر ہے کہ ریا کاری میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا البتہ مقصود ضرور ہوتا ہے جب غیر اللہ کا مقصود ہونا شک ہوا تو توحید جو شرک کا مقابل ہے اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ ہی مقصود ہو غیر اللہ بالکل مقصود نہ ہو یہی معنی ہے لا مقصور کامل <تصفح> توحید حضرت ابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور بد شگونی نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو جھاڑ پھونک منع ہے وہ نہیں کرتے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ جھاڑ پھونک بالکل نہ کریں جھاڑ پھونک جو شریعت سے ثابت ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ کہ میں اولاد جعفر جعفر گھر والی تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جھاڑ پھون قبضہ کروں کیوں کہ میرے بچے جو ہے وہ شکلن بھی سورتن بھی حسین ہے اور سیتن بھی حسین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی کہ ہاں جھاڑ فون قبیہ کروں لیکن وہ جھاڑ جو شریعت کے مطابق ہو کلام الہی سے ہو یا حدیث پاک کے الفاظ ہوں وہ ٹھیک ہیں باقی اس کے علاوہ جو آج کل عامل لوگ کرتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ خلاف شریعت اور بادشاہ بھی کرتے ہیں ان کے ہم سے ہرگز بھی یہ نہ کرانا چاہیے اور بد یہ کہ مثلاً چھینکنے کو یا کسی جانور کے سامنے سے نکل جانے کو منحوظ سمجھ کر وس میں مبتلا ہو جائیں یہ بھی شرک خفی ہے کوئی جانور چلا گیا سامنے سے یا کوئی اور بات ایسی ہو گئی چھینک آ اس میں اس کو منحوس سمجھنا ہے اس سے کوئی بچہ لینا یہ بھی جائز نہیں مؤثر حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس قدر وسا نہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے ارشاد فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کرے اور جب مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگے اور اس بات کو جان لے کہ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچائے تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو کہ اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر تمام لوگ اس پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو نقصان پہنچائے تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے شرک شرک کی دو قسمیں ہیں شرک پھر حقیلہ اور شرک فی العمل یعنی عقیدہ عقیدے عقیدے کے اندر عقید بد رہنا اور ایک عمل کے حساب سے شرک کرنا شرک فی عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھا جائے یہی شرک ہے جس کے متعلق ارشاد ہوا ان اللہ عیاش و کبھی معدون ازاری کلیم بے شک اللہ نہ بخشیں گے اس کو کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور بخش دیں گے اس سے کم اس سے کم کو اس شخص کے لیے چاہیں گے نمبر دو شک فی العمل یعنی عمل میں شکل اس میں, اس میں شک یہ ہے کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ کیا جائے اس شف میں اکثر عوام بالخصوص عورتیں کسرت سے مبتلا ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ختم کھانا کسی کی منت ماندھنا صرف جائلوں کی اکثر ہوتا ہے تیروں کی قسم خالی فلان پیر کی فلام پیر کی اور کسی کی منت ماننا یہ بھی بہت ہونے لگا ہے کہ فلام پیر صاحب کی منت مانی یا اور کسی اور غیر اللہ کی منت مانت مانتے ہیں یہ زبنا ناجائز اور شرک ہے کسی چیز کو تبن و سمجھنا کسی کے رو برو سجا تعلیم کرنا بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا تباف کرنا کسی قبر پر بطور تب قصروں کچھ چڑھانا خبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھانا نذرانے پیش کرنا رکھنا یہ سب نجائز شرک ہے اسی طرح کے اور ہزاروں افعال ہیں جو سخت معاشیت ہے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے گھروں میں اس کا پورا انسداد کرے یعنی بچنے کا اہتمام کرے شرکی ہے کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ احتقاب کرنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے نجومی پنڈت غیب کی خبریں دریافت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا جیسے آج کل عوام فال نامہ دیکھ کر اس پر یقین کرتے ہیں یہ کسی کا دو دور سے پکار یا کسی کا دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی یہ سب فرق فض ہے یہ جی نے جو شریعت کے مطبے نہیں ہوتے ان میں بہت طرح کی خرافات ہوتی ہے شرط تصور اللہ کے سوا کسی کو نفع اور نقصان کا مختار سمجھنا کسی سے مرادیں مانگنا روزی اولاد ماننا یہ شرط تصور ہے شرک پہ عبادت اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کسی کے نام کا جانور چھوڑنا چڑھاوا چڑھانا کسی کے نام کی منت ماننا کسی کی قبر یا مکان کا ثواب کرنا خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا کسی کی دعائی دینا کسی کے نام کا روزہ رکھنا کسی جگہ کا کابے کا ادب کرنا یہ سب شرک فر عبادت ہے غیر اللہ کی منت ماننا بعض لوگ غیر اللہ کی نظر مانتے ہیں بعض لوگ تو کلم کھلا کہتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ اگر ہمارا کام ہو گیا تو آپ کے نام کا کھانا کریں گے یا آپ کے قبر پر تلاب چڑھائیں گے یا آپ کی قبر پختہ بنائیں گے یا آپ کی قبر کا طباع کریں گے یہ بالکل شرک جلی ہے یعنی کھلا شرک ہے کیونکہ نظر یعنی منت ماننا بھی عبادت کی ایک قسم ہے عبادت میں کسی کو شریک کرنا صحیح شرک ہے یعنی کھلا شرک ہے اس کا علاج توبہ اور عقیدے کی درستگی ہے قیامت اور آخرت آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے میں یہ سب کچھ داخل ہے قبر کے ثواب و عذاب پر ایمان لانا حشر و نشر یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھنا پل سراج پر اور حوض کوسب اور نیزان اعمال یعنی اعمال کے تولے جانے پر اور قیامت کے واقعات پر یقین رکھنا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ برنے کے بعد قبر میں سوال ضرور ہوگا اور قبروں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور نامائے اعمال تو لے جائیں گے اور سب اعمال کا حساب ہوگا اور نیک بندوں کو عوضے کوثر سے پانی پلایا جائے گا دوزخ دو زخ پر رکھا جائے گا جو بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز ہوگا جنتی لوگ اس پر سے پار ہو کر جنت میں پہنچیں گے اور دوزخی کٹ کٹ کر گر پڑیں گے اور قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شپا بھی فرمائیں گے جنت دو ہمیشہ رہے گی نہ وہ کبھی فنا ہوگی نہ ان میں رہنے والے مریں گے جب آدمی مر جاتا ہے اگر دفن کیا جائے تو دفن کرنے کے بعد ورنہ جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے جن میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیب کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں تیرا پرور نگار کون ہے تیرا دین کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبید دکھلائی جائے گی پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے جو سنت اور شریعت کے مطابق چلتا ہوگا وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہیں تو اگر وہ ایماندار نہ ہوا وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں پھر اس پر بڑی سختی ہوتی ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معافی فرما دیتے ہیں مگر یہ خبر کی باتیں موجود ہی کو معلوم ہوتی ہیں اور لوگ نہیں دیکھتے جیسا سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا بے خبر ہے اللہ اور اس کے رسول نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت کا سامان شروع ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے سور ایک جانور کے جیسے سینگ ہوتا ہے گولڈ اس طرح کا ایک ہوتا ہے پونکنے والا اس سے پہلے تو جانور کے سینگ ہی ہوا کرتے تھے اس میں پھونکتے تھے بہت زوردار آواز ہوگی اس کی بہت بھی آواز ہوگی اس کی اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تمام مخلوقات مر جائے گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی مگر اللہ تعالیٰ کو جن کو بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے ایک مدت اسی حال پر گزر جائے گی پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم دوبارہ پیدا ہو جائے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس سے پھر سارا عالم موجود ہو جائے گا مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں کی تقریبوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے آخر میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے سب بھلے برے عمل کو تولے جائیں گے ان کا حساب ہوگا مگر بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے نیکوں کا نامۂ اعمال دانی ہاتھ میں اور بدوں کا یعنی برائی کرنے والوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب کتاب فرماتے ہیں بخش فرما دی نصیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض پودہ کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا کل سراغ پر چلنا ہوگا جو نیک لوگ ہیں وہ اس پر سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے جو بدکار ہیں وہ اس پر سے تو دفت میں گر پڑیں گے جنت اور دوزخ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں پیش معلوم ہوں گی دو دفتی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں سانپ بچو اور طرح طرح کا آغاز ہے دو میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گی یہ سفارش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار جس کو اختیار دیں گے وہ سفارش کر سکے گا اور جو لوگ دنیا کے اندر کوشش کرتے رہے اگرچہ گرتے پڑھتے رہے لیکن اللہ اللہ کی فرما برداری کرنے میں لگے رہے ان کو اللہ تعالیٰ اس سفارش سے جو وہ نجات دیں گے دو لفظ سے نجات دیں گے اور ان کی ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا لیکن جو بالکل ہی گناہ پر گناہ کرتے رہے اسرار سے اور اللہ کی طرف نہیں آئے ان کو بڑا خطرہ ہے وہ کتنے ہی بڑے گناہگار ہوں اور جو لوگ قاتر مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی وہ دو ذخط میں جائیں گے فائدہ مردے کے لیے دعا کرنے سے کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے تقدیر دنیا میں بھلا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کے واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے مواقع اس کو پیدا کرتا ہے کسی کا نام تقدیر ہے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی یعنی اچھی تقدیر پر بھی اور بری تقدیر پر بھی یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی حضرت ابو غدار رضی اللہ عالیہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فراغت فرما دی ہے یعنی بالکل طے کر دی ہے اس کی عمر سے اور اس کے دفن ہونے یعنی مرنے کی جگہ سے اور یہ انجام میں شقی ہے یا سعید ہے یہ پانچ چیزیں تقدیر میں بالکل پکی ہیں لیکن ہمارے حضرت نے یہاں ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالی پر جو ہے کوئی قانون لاگو اللہ پر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ حاکم ہے اسی طرح ان کو اپنے قانون پر بھی حاکم ہے اور محکوم نہیں ہے اس لیے اگر حضرت نے سکھایا کہ اللہ سے مانگو کہ اگر اے اللہ آپ کے علم میں ہمارا شقی ہونا ہے تو اے اللہ الاپ سو ہماری سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے کیونکہ کہ آپ کا قانون آپ پہ حکومت نہیں کر سکتا آپ حاکم ہے قانون آپ کا محکوم ہے اس لیے اگر تقریر میں کسی کی لکھ بھی دیا آپ نے کہ یہ شکی ہے تو پھر بھی آپ کو ہمیشہ قدرت ہے کہ آپ اس شکی کو سعید بنا سکتے ہیں اور اس کی دلی حضرت نے ہمارے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اعوذ اللہ بھی کا در کی شاپ اور سوئل قزاع اور سوئل خزاء سے پناہ مانگی ہے یعنی بری تقدیر سے تو اگر کوئی شخص رو کر مانگے اللہ سے کہ اللہ میری تقدیر کو آپ بدل دیجیے تو اللہ اس پر قدر رکھتے ہیں کہ اس کو اس کی شکاوت کو شہادت سے تبدیل فرمائے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسے کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ یعنی کوئی مصیبت یا ناکامی ہو جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا البتہ ایسے وقت نہیں یوں کہے کہ اللہ تعالی نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور تھا اس نے وہی کیا لیکن بعض لوگوں کو شکار ہو سکتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ہماری تقدیر میں ہی لکھا تھا تو ایسا نہیں ہے حضرت نے اس کی بڑی آسان سی مثال فرمائی کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا تقدیر نام ہے علم الہی کا کہ اس اللہ تعالی کے علم میں تھا باپ کے بندے ایسے ایسے کام کریں گے وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ایسا نہیں کہ ہم ہم عمل کریں اور اس کو تقدیر پہ ڈال دیں گناہ کر کے تقدیر پہ ڈال دیں کیونکہ ایسے کہنے میں سمجھنے میں اللہ تعالیٰ تعوض بلّہ ظالم ہو جاتے ہیں اور یہ سال لازم آتا کہ اللہ تعالی نے سم چاہا کہ ہم گناہ کروں ایسا نہیں ہے تقدیر نام ہے علم اللہ کا علم اللہ میں تھا کہ, کہ بندہ یہ یہ کام کرے گا اس کو اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے تعداد خوش نصیبی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا اس پر راضی رہے اور آدمی کی ثقافت یعنی بدبختی اس میں ہے کہ اللہ سے خیر مانگنا تب کر دے اور اللہ کے حکم سے ناخوش ہو فائدہ تقدیر پر راضی رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دل میں بھی رنج نہ آنے پائے رنج رنج و غم ہونا تو تبعی بات ہے یہ کس طرح اختیار میں ہو سکتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل سے یعنی عقل سے اس کو پسند کرے اور اس پر راضی رہے شکایت نہ شکریہ نہ کرے جیسے پھوڑے والا خوشی سے ڈاکٹر کو آپریشن کرنے کی اجازت دیتا ہے مگر تکلیف اور دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن دل سے راضی رہتا ہے بس یہ انشاءاللہ شاء اللہ کو دوبارہ پڑھ کر مزید پڑھ کے سنائیں گے تبدیل کی ابھی اور تھوڑی سی وہ باقی ہے یہ تھوڑا سا ہی پڑھ یہ مکمل ہو جائے گا تبدیل تبدیل پر اعتماد رکھنے کا فائدہ نمبر ایک کہتی ہی مصیبت یا پریشانی ہو اس عقیدے سے دل مضبوط رہے گا کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اس کے خلاف ہو نہیں سکتا اور وہ جب چاہے گا اس مصیبت کو ختم کر دے گا جب یہ سمجھ گیا تو اگر اس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو بھی پریشان اور مایوس اور دل کمزور نہ ہوگا اور یوں سمجھے گا کہ مصیبت خدا تعالیٰ کے چاہے بغیر دفاع نہ ہوگی سو یہ شخص سب تقبیروں کے ساتھ دعا میں بھی مشغول ہوگا جس سے اللہ سے تعلق پڑے گا جو تمام راحتوں کی جڑ ہے سیر مانگتا بھی رہے اللہ سے اور تدبیر بھی کرتا رہے تدبیر کرنا تبدیل کے خلاف نہیں ہے تدبیر بھی کرتا رہے اور اللہ سے دعا مانگے دعا مانگتا رہے اور پھر جو, جو کچھ حال پیدا ہو جائے جو حالات پیدا ہو جائے اس پہ بات ہی رہے کہ اپنی کوشش جو اختیاری ہے وہ کر لے اس کے بعد اللہ پر توقل کرے اپنی تدبیر کو اختیار کرنا ضروری ہے اگر تدبیر اختیار نہ کرائے وہیں چھوڑ دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ حقوق تک بھی اختیار کرے کوشش بھی کرے جو اسباب ہے ان کو بھی اختیار کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے پھر جو, جو حالات پیش آئے اس پہ راضی رہے کہ اللہ کو یہی منظور ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفید مصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرما دے اللہ مولانا علی سیدنا مولانا محمد اللہ پاک جو پڑھ دیا سنام اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب اللہ توحید کامل نصیب فرمائے اے اے اللہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کامل نصیب اے اے اے اللہ سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی حسین فرما دیجیے خیر امن آغانی وجہ آگاہی سوری اے اللہ باق ہمارے ظاہر و باطن کو بالکل پاک فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم کو نواز دیجئے یا اللہ اپنی معرفت کاملہ سے ہم کو نواز دیجئے یا اللہ گناؤں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ جب تک آپ جلد نہ فرمائیں گے ہمارا کام نہیں بنے گا اے اللہ ہم اپنی کوئی محض اپنی کوشش اور اختیار سے آپ کو نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ ہماری مدد نہ فرمائیں اے اللہ آپ اپنے فرض سے فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجیے ہم کو اپنا خاص پیارا ور مقبول بنا اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے جب, جب تک آپ کی رحمت نہ ہو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے اے اللہ اپنی رحمت کا رحمت کی اے اللہ آبشار کی آبشار ہم سب پر ڈل لیجیے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللحumena ا Llinii wa ahdi امتا محمدin صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اغزالی و غفر لی امتي محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا عليه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا السلام عليكم ورحمۃ الله وبركاته